اللہ الرحمن اللہ اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی با تمام سامعین خران گرامی رامی برادر سب کو شماسن بات سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر آج ہے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 ہاں جی تمام تقاضے پورا کریں کیونکہ لا اللہ کے مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت و بندگی کے لائق نہیں ہے. کوئی عبادت معنی عام جو وشی مفہ ہوتی ہے مدلک اطاعت و حرمن برداری اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی اطاعت و بندگی کے لائق نہیں ہے تو لا لہٰ مطلب اللہ میں تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا ہوں میں تیرے سوا کسی کے جو اعتط نہیں کرتا ہوں